لا به لسانك لتعجل به اے میرے نبی آپ نزول وحی کے وقت اپنی زبان نہ ہلائی تاکہ اسے جلد یاد کر لیں بخاری و مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو آپ ہوں ہلانے لگتے آپ سے کہا گیا کہ آیتوں کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہیں لائیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں تاکہ نزول وہی ختم ہونے کے بعد آپ انہیں پڑھیں اس لیے جب ہم پوری وہی نازل کر چکیں تب آپ پڑھیے پھر اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل وحی لے کر آتے تو آپ غور سے سنتے اور جب جبرائیل چلے جاتے تو آپ اسے ویسے ہی پڑھتے جس طرح جبرائیل نے پڑھا تھا۔ سورہ تاہا آیت 114 میں اللہ تعالی نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْزَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ آپ وہی ختم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے۔ حافظ ابن کثیر نے شعبی، حسن بسری، قطادہ، مجاہد، اور زحاق وغیرہ کا قول نقل کیا ہے کہ ان آیات کے نزول کا سبب وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہی کا علم حاصل کرنے کی کیفیت سکھائی ہے مفسرین نے ذکر قیامت کے درمیان ان آیتوں کے آنے کی کئی مناسبتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ جب یہ صورت ولو القاء معادیرہ تک نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے جلد یاد کر لیں اور زبان ہلانے لگے تاکہ اس کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے تو اللہ تعالی نے لات بہی لسا نقل تاجل بہ سے ثم انَََ علین بیانہ تک نازل فرمایا پھر قیامت سے متعلق کلام مکمل کیا ثم انََََََََََ عليینہ بيانہ کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں قرآن کریم کی تشریح و توضیح کے لیے جو کچھ کہا اور کیا اور جتنی باتوں کی تائید کی اور جتنی باتوں سے منع فرمایا جسے اسلام کی زبان میں حدیث کہا جاتا ہے وہ پورا ذخیرہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہی کا حصہ تھا اور اگرچہ قرآن نہیں تھا لیکن قرآن کی مذکورہ آیت میں موجود ربانی وعدے کے مطابق وہ ذخیرہ قرآن کی تشریح اور اس کا بیان تھا اور امت کے لیے آسمانی وحی کی حیثیت سے واجب التبا تھا اللہ تعالیٰ نے صورت النجم آیا تین اور چار میں اسی بات کی تائید میں فرمایا ہے اللہ کے نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے